قوانین خدا کے مطابق جو قرآن کریم میں آئے ہیں اس کی مطابقت میں رکھنا چاہیے چاہے ان کا تذکرہ ہو قرآن کریم میں یا نہ ہو قرآن کریم میں اصول و اقدار دی گئی ان اصول و اقدار کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے اگر ان کی مطابق مطابقت اختیار کرتی ہے زندگی تو وہ ساری کی ساری دوست جہاں وہ اس کے خلاف جاتی ہے تو وہاں شک شخص جو چیزیں وہ بڑی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا میں کہتا ہوں لکھا ہوا ہے یہ نہیں لکھا ہوا بتائیے یہ قرآن کے مطابق ہے یہ نہیں اگر قرآن کے خلاف ہے تو پھر آپ کیسے اس کو شرک نہیں میں مطابق تو اس کے تابع آ جو اس کے تابع ہے اس کے حکم کے مطابق ہے وہ وہی کے مطابق ہے اگر کہ وہی میں اس کا صحیح کا اظہار نہ ہو کہ یہ کام ہوگا یہ کام ہوگا دنیا حضور کے سلے پہ قیامت تک بے شمار کام ہوتے رہے گا کیا وہ قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق ہیں اس کے خلاف نہیں ہے خلاف نہیں مطابق ہیں تو درست ہیں جو چیز قرآن کریم کے خلاف جا رہی ہے اس کے الٹ جا رہی ہے یہ شکر بنیاد صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ہے اور کوئی کتاب کوئی حوالہ کوئی جب مجموعہ اس کا کوئی حوالہ نہیں پرانے کا اب یہ دونوں نور اللہ کے افواہم اس کو اور مقامات پر ذرا دیکھ لیجیے نو مٹا بتیس تینتیس مقامات دیکھنے سے آپ کی بصیرت میں اضافہ ہوگا یہ اکتیس کو میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو اتنا خدم اخبار ہوں رحبان ہوں اور بابا محسوس ان لوگوں نے اپنے روحبان جیسے ہمارے ہاں صوفی جوگی بابا مہاراج رومان احبار صاحب علم لوگ مولوی علوم قادر لوگ ان کو اربام مدون بنا دیا تھا اللہ کے علاوہ اور رب بنا دیا تھا والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو بھی ما میرو اللہ واحدہ انہیں صرف حکم دیا گیا تھا کہ صرف الہ واحد کی آپ تعداد کریں گے لا الا اللہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں سبحان اما مشرق وہ جو لوگ اس کے بارے میں شرک کا اظہار کرتے ہیں اس سے بہت بنانا جو ریدون عید نور اللہ کے افواہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دے وہ یاب اللہ این تما نور اور اللہ تو نہیں مانے گا وہ تو اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا ولا کر ہے کافی اگرچہ انکار کرنے والے اس کو ناگوار ہی کیوں نہ سمجھے برا کیوں نہ مانے ارسلہ رسول بالخدا دین الحق وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا سچا دین کہا ہے میں نے اس میں پہلے فرق کیا ہے سب ادھیان اپنے آپ سچا کہتے ہیں بات یہ ہے نہیں وہ مذہب کی دنیا میں لے جاتے ہیں فلاں مذہب سچا فلاں مذہب سچا ہے سچ کا اظہار کیسے ہے جب تک وہ عمل میں نہ آئے اس کے سچ کا اظہار نہیں ہوتا حق کا مطلب یہ ہے کہ ایسا حق جو نافذ ہونے والا ہو اس کا نظام کل دنوں پر غالب کر دے اگر ناگوار محسوس کرے ان کو برا لگے آگے چلتے ہیں جی تم جی والوں میں بتا دوں وہ تجارت جو تمہیں درد نہ سے بچا لے یہ تجارت کیا چیز کیا بات ہے وہ کہتے ہیں لوگ تجارت کرتے فائدہ کمانے کی کوئی بندہ تجارت کرتا ہے نقصان اٹھانے کے لیے نہیں کرتا اپنے اس سرمایے پر کچھ مزید کمانا چاہتا ہے جو وہ انویسٹ کر رہا ہے یہ مشرقین مکہ یہ تو سارے تعجب پیدا کچھ نہیں ہوتے جہاں کہیں پیدا ہوتا تھا وہ اونٹوں پہ لا کے یا اپنے سواریوں پہ لا کے موقع میں لے آتے تھے اور یہاں کی کوئی چیزیں جو ہوتی تھیں وہ کے چلے جاتے تجارت کرتے تھے تجارت میں دفعہ نقصان ساتھ ہوتا اور اگر نقصان زیادہ ہو جائے تو وہ زندگی کی ایک دکھن بن کے گیا ہے زندگی کا مسلسل دکھ کہ نہ وہ مزید تجارت کرنے کے اہل ہیں نہ اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے اہل خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ کچھ وسائل عقل کے بصیرت کے صلاحیتوں کے مال و دولت کے تمہیں قدرت نے عطا کی ہے اگر تم تاجر نہ ذہنیت ہی رکھتے ہو کہ کچھ کمانا ہے تو او ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ایک ایسی تجارت جس میں خسارہ نہ ہو نہ خسارہ ہو خسارہ برداشت ہو سکتا ہے اتنا خسارہ بھی اگر ہو جائے کہ وہ پھر آدمی اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے قابل نہ رہے آئیے حل عبدال اللہ تجارت میں رہنمائی کروں تمہارے تمہاری اللہ تجارت اس تجارت کی تم جی کم جو تجارت تمہیں نجات دے دے بچا لے من عذاب علی دردناک اذاب سے یا نا جسم خسارہ نہ ہو اور کثیر خسارہ نہ ہوگا آئیے تجارت کیا تو میں نے انہیں ملتا تمہاری صلاحیت ہے تمہارا دماغ ہے تمہارا سامان ہے تم انہوں نے ملا ہے تمہیں ایمان لے آؤ اللہ پر ذرا اللہ پر اعتماد کر لو جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کر کے دکھاؤ اور اللہ پر تو لوگوں کے بڑے اعتماد کے دعوے ہیں اللہ پر اعتماد کا دعویٰ وہی دعویٰ سچا ہے جو اس رسول پر اعتماد کراؤ تو انہوں نے بلا رسول ہی اللہ رسول پر اعتماد کرو وہ تو جائے دونے فی بی اللہ کے نظام کے قیام میں اس کے قائم کرنے کے بعد استحکام میں اور اس کی بکام میں اپنا سب کچھ لگا دو دوم جو تجہد کرو پوری زور لگا کر اپنے مالوں سے کو مارو اپنی جانوں سے جان اور مال وہ تم اس میں لگا دو پھر سمیل کے رستے میں صرف کہا کہ اللہ کے رستے میں مال اور جان لگاؤ اللہ کا راستہ اللہ تک لے جائے گا یعنی اس کا نظام اس دنیا میں قائم ہو جائے گا وہ نظام گارنٹی ہے تمہارے ہر قسم کے نقصان کے غریب کا وہ نقصان نہیں ہوکم خیر القم یہ کسی دوسرے انتظام کی نسبت بہتر ہے تنگن تم تالگون اگر تمہیں کچھ علم ہو یعنی اور لوگ بھی اپنے انتظام کریں گے ایک خدائی نظام ہے جسے دین اس نے کہا ہے کہتے ہیں دین کے قیام میں اس کے استحکام میں اس کی بقا میں اپنا جان اور مال لگا دو جان بھی لگا دو مال بھی لگا دو جان بھی محفوظ ہو جائے گی ماں بھی محفوظ ہو جائے گی یہ وہ تجارت ہے جس میں خسارہ نہیں یگ فرق جو پیچھے سے تمہارے معاشرے میں برائیاں تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہیں دم کی طرح سے تمہارے پیچھے پیچھے کے لیے آ رہی تمہاری جان نہیں چھوڑ رہی اور یکسر کاٹ کے اس سے تمہیں محفوظ کر دے رہے جنات اور تمہیں داخل کرے گا ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں وہ مساکن تو یہ باطن اور بڑے ہی دل پسند رہیش گاہ محل مساکن جس میں سکون تک رہنے کے لیے پاکیلا ماحول جنات عدم ایسے باغوں میں جو ہمیشہ رہیں فوج البی جسے تم کامیابی کہہ رہے کہ ایک ہے کہ تجارت کی منافع کمایا پھر تجارت کی منافع کمایا کامیابی نہیں اس میں نہیں زندگی کی مینٹینس میں دوسرا انتظام ہے ہم بہتر انتظام یہ بتا رہے ہیں <coughs> کہ تم اسلامی نظام کا قیام کرو اس کے رستے میں جان اور مال لگاؤ مال بھی دینا پڑے تو دو جان بھی دینا پڑے تو دو اسلامی نظام کا قیام ہو جائے گا یہ ایک بہتر نتیجہ پیدا کرے گا کہ تمہاری آئندہ کی ساری نسلیں محفوظ ہو جائیں گی رہنے کے لیے بہت اچھے رہائشیں ہوں گی اور یوں سمجھوں کے جیسے باغات میں لوگ رہتے ہیں اور یہ ہے کامیابی اگر کوئی یہ تو یہ کامیابی ہے جو تمہیں پیسے ملے گی اس کے بائی پروڈکٹ کے طور پر ایک چیز مل جائے گی جب تم یہ شروع کرو گے وہ اخرا تو ہکون اور چیز بھی مل جائے گی جسے تم بڑا پیارا رکھتے ہو تو وہ حکومت کون سی چیز ہے نصر من فتح المۃ اللہ کی مدد اور قریب فتح جلد آنے والی فتح یہ نسل من اللہ کیا ہے فتح کو تو آپ سمجھتے ہیں ایک ملک نے دوسرے پر ایک فوج نے دوسری فوج پر حملہ کیا وہ فوج مقابلے سے ہٹ گئی اس کا سارا علاقہ کھل گیا ہی. یہ عام مفہوم ہے میں ادھر نہیں آتا پہلے نثر و مندہ کو سکسمج نہیں نصر کہتے ہیں مدد دینے کو مدد کس کی کی جائے گی جو خود کوئی کام کر رہا ہو اگر کوئی کام خود نہیں کر رہا اور اس کی مدد کیسے کی جائے گی مدد تو یہ ہے کہ آپ کسی کام پر لگے ہوئے اللہ اس کی یا باہر سے اس کی مدد آتی ہے اس کو سپورٹ دیتی ہے کہتا ہے آپ جب مال و جان کے ساتھ خدا تعالی کے نظام کے قیام میں ایفرٹ کریں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ جمع ہے نوازی آپ کو ہے نواز کس کو کہتے جس علاقے میں بارشیں ہوتی ہیں تو بارشوں کا پانی اکٹھا ہو کے سیلاب کی شکل میں ایک نالے میں بیٹھتا چلا جو جو بارش ہوتی چلی جاتی ہے وہ نالا یا دریا ندی نیہ وہ بن کے آگے چلتے ہیں یہ کترے کترے گرتے ہیں آسمان سے نالے نہیں برستے نالے بن جاتے ہیں وہ کہتا ہے تم یہ نالا بن کے ذرا آگے چلو ہوگا کیا کہ جہاں جہاں سے تم گزرو گے وہاں سے چھوٹی چھوٹی جو بارش کے سبب سے وہ ہیرے آئیں گے چھوٹی چھوٹی نالیاں میں پانی ہوگا اگر وہ ویسے ہی آئیں تو کسی کام نہ آئیں اگر تم نالے کے ساتھ آئیں گے آ کے شامل ہوگی تو ایک بہت بڑا سیلاب بن جائے گا جسے کوئی روک نہیں سکے یہ ہے نسل کہ تم اللہ کے نظام کے قیام کے لیے اپنی جد و جہد لگاؤ کائنات کے وہ حصے جو آج خود چندہ نتیجہ نہیں پیدا کرتے وہ معاول تمہارا ساتھ دیں گی بہت بڑا انقلاب لے کر تم آگے چلو گے بہت بڑی چینج لے کر آگے بڑھو گے یہ ہے جی نثر من اللہ آپ اس کا اندازہ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کسی کام کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ کیسے آپ کا دوست یا عام حالات میں کوئی بھی چلتا ہوا آدمی آپ کی کس طرح امداد کرتا ہے تو چلے گا نہیں اس کی کون امداد کرے گا جو ایفرڈ نہیں کرے گا اس کی کیسے مدد ہوگی آگے ہے فتح القریب کہ آپ سیلاب بن کے آگے چلے اس کے ساتھ اور معاونت قوتیں شامل ہوئی آگے بند لگا ہوا آگے چل نہیں پا رکاوٹ ہے رکاوٹ دور ہونے کو فتح کہتے ہیں اسلامی نظام کے قیام میں تم کوشش کرو گے معاون قوتیں تمہارا ساتھ دینا شروع کریں گی کائنات کی ہر چیز تو تمہاری معاونت کرے گی آگے فار اور مشرقین بند باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے یہ بند تمہارے سیلاب کو روک لے گا اس نے کہا یہ بند ٹوٹ جائیں گے تمہاری نشر و شاعت اور اسلامی نظام کے رستے میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی اور یوں آگے پھیلتا چلا جائے گا کہ تمہیں شور نہیں ہوگا آج تم چلے ہوئے نہیں ہو کھڑے ہو اس لیے تمہیں یہ ساری دشواری ہیں اپنے مول اور جان کے ساتھ جد و جہد کرنے کے لیے باہر نکلاؤ چلو کائنات کی دوسری ہے تمہاری ساری کائنات دوسرے لوگ کس طرح تمہاری معورت کرتے ہیں پھر جو تمہیں آگے بند نظر آتا ہے وہ بند تمہاری تاون اللہ کے ٹوٹ جائے یہ <coughs> فتح قریب کا یہ مانا نہیں کہ تم جاؤ گے دوسری, دوسری قوم کو اس کے مردوں کو مارو گے عورتوں کو غلام بنا دو گے پھر وہ خون نہیں فتح قریب کا مطلب ہے کہ کوئی رکاوٹ جو اسلامی نظام میں آئے گی وہ ہٹ جائے گی اور جلدی ہٹے جس کو یہ کہا وہ بشیر جو لوگ ہم پہ اعتماد کر کے کھڑے ہو جاتے چل پڑتے ہیں کہ یہ بات ہوئی کیوں نہیں وہ جس کو جب اللہ کی مدد آ اور فتح آ تو تم دیکھو گے جدغلو نفی دین اللہ فوج لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے یعنی یہ جو اس وقت دین میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے یہ رکاوٹ ہٹ جائے گی لوگ جاب در جب فوج در فوج دین اسلام میں شامل ہوں گے اس کو فتح کا فتح کا منع ہے دشواری کا ہٹ جانا رکاوٹ کا دور ہو جانا فتح سے واک سینس قوم نے پر قوم پر فتح پالی اس کا مال لوٹا اور سب کچھ اکارت کیا یہ معنی نہیں ہے فتح. فتح کا معنی ہے اسلامی نظام کے قیام میں حائل دشواریاں اور رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اس کے بعد یا آمنو اے صحیح ایمان لوگوں کو یہ جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اسلامی نظام کا قیام کرو انسانی معاشرے میں خدائی احکامہ اپنا کرو ہم اس پروگرام پر لگے ہوں تم انصار ہو گیا ہمارے ساتھ مشن ہمارا ہے رسول ہم نے بھیجا ہے یہ تمام ابھیان پر اس دین حق کو غالب کرے گا تم جماعتیں مومن ہو مدد کے لیے آؤ چھوٹی چھوٹی جو نالیاں ہیں وہ لے کر اس بڑے سیلاب میں شامل ہو گئے کون و انسار اللہ اللہ کی مدد کرو پھر یاد آگے پینسٹھ بڑے بڑے سمیدار لوگ ہوتے ہیں یہ قصور کے محاذ پر کچھ فوجوں نے ایڈوانس کیا تھا کچھ لوگ وہاں گئے تو بات ہوئی کہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کی بڑی مدد کی آپ نے یہ فتح کر رہے ہیں وہاں ایک کرنل صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے ادھوری بات کیسے انہیں کہا ہم اللہ نے ہماری بڑی عجیب بات اس نے کہا نہیں بھائی اللہ لڑ رہے تھے ہم نے اس کی مدد مشن اللہ کا تھا کہ وہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائے ہم نے اپنے بساب کے طور پر اس کی مدد کی ہے جس کے نتیجے میں یہ چیز آئی یہ مانا ہے کون ان سا ہے تنسر اللہ یا انسر کو اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تعزت yeah. یہ تو ہے کون انسار اللہ ہے آپ اللہ کے دین کے کی مددگار ثابت ہو اللہ سے مراد اللہ نہیں اللہ کا پروگرام اب مثال دی کما کال ہی مریم من انصاری جیسے عیساف نے مریم نے ہماریوں سے کہا تھا کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری من انصاری میں ایک پروگرام لے کے چل رہا ہوں یہ اللہ کا پروگرام اس کی طرف جانے کا پروگرام ہے کون ہے جو میری مدد کرتا ہے اس سلسل. او من انساری اہ میری مدد کرو خدا کی طرف جانے خدا کے رستے کی طرف جانے کال ہواری یوں نہ ہواری بولے نہ انسار اللہ ہم اللہ کے مزیدار ہیں اس کے پروگرام کی تکمیل میں ہم ساتھ دیں گے وہ آمنت بنی اسرائیل ہے. اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا وہ کفرت طائفتم اور ایک گروہ نے انقرا قرآن کریم آگے ایک بڑی بات کہتا ہے ذرا آپ کے بھی کام آئے گی فی الد نل اللہ بس ہم نے مدد دی ہم نے ان کی کمر پہ ہاتھ رکھا زینا آمن <عَدُوِّهِم> وہ لوگ جو صاحب ایمان تھے ہم نے ان کی پشپ نہیں کی ان کی مدد کی اللہ ادوب <عَدُوِّهِم> ان کے دشمنوں کا ایک گروہ ایمان لے لیا ایک گروہ کافر ہو گیا دونوں میں ٹھن گئے ہم نے ان لوگوں کی مدد کی جن لوگوں نے ایمان لے آئے تھے ان کے دشمن پر فاصفہ ظاہرین وہ صاحبہ ایمان والے یہ اگلی مثال تھی موبائل سے کہا ہے یا ایو اللہ عامل کون ہو انسان ہے تم اللہ کے مددگار بن جاؤ آگے مثال دیسا بات جی چاہتا ہے کہ یہی تک دو کچھ دو بیان ہوا ہے وہ کچھ چند درست کہتے ہیں یہ بارہ باری کو جو بعد میں بارہ سردار ہوئے اور ہوائی دوبی دی یہ ساری کہانی کہانیاں پورا کیا کہ جب ان کو گرفتار کرایا گیا فیصلہ علیہ السلام کو تو سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے یہ ہماری بھی ساتھ جیسا ان کی اپنی کتابوں میں اور حضرت عصال اصلاح کو کہنا پڑا اہلی اہلی لوگوں سبق کا نہیں ہے میرے رب تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہ ساری کہانی کیا قرآن قیم میں یہ کہا ہے کہ ہماریوں نے مدد کا وعدہ کیا ساتھ دیا بعد میں جب دونوں کا آپس میں لڑائی ہوئی یا دونوں آپس میں مقابل ہوئے تو ہم نے مومنین کی مدد کی اور وہ غالب آ گئے یہ کہانی کہاں ہے یہ بیان انجیل میں تورات میں کہاں تو رات میں تو نہیں انجیل میں آنا چاہیے کہاں ہے اس کے بعد کی ہسٹری میں کہاں ہے بہت پہلے آج سے کوئی چالیس سال پہلے ایک پادری صاحب سے میری ملاقات ہوئی لئیے اچھے آدمی تھے انہوں نے مجھے مہمان کے طور پر رکھا کھانا وانا بھی بنایا میرے ساتھ کچھ لوگ تھے انہوں نے کسی نے کھایا کسی نے نہیں کھایا میں نے تو کھایا Okay, well, کتاب پہ کھانے تو, جا سکتا. تو جب وہ بیٹھے تو میں نے کونے کہا کہ میرے, ہاں ہمارے ہاں ایک کتاب ہے اس, کا پرانی اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری ان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اور آپ کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ سارے کے سارے باقاعد ہاؤ وڈ یو ریٹن سائن اگر عیسیٰ کے حواریوں کے کیریکٹر کو کسی نے تحفظ دیا ہے تو قرآن کریم نے دیا ہے آپ نے تو نہیں کیا قرآن کریم نے ان کے اعلیٰ کردار کو مثال کے طور پر بیان کر کے تحفظ دیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساتھ چھوڑ گئے اور وہ چپ کرے میرے کہنے وقت آئے تمہارے پاس پرانی کریم کا یہ حصہ کرو اپنی کتابوں کو پھر دیکھو کہ پرانی کریم نے سابقہ اندیا کے اور ان کے ساتھیوں کے کردار کو کس طرح سے رہا ہے اور کیسے اس کی تصدیق کی یہ کچھ اور مقت ہے جی یہی ہم اس سورہ اصف کی آیت نمبر چودہ تک آ یہ آپ آیت ہے اس میں ایک بڑی بصیرت موجود ہے کہ ابتدا میں جب پیغمبر آتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ ساتھ دینا ان کو ساتھ دینا چاہیے جو اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے میں نہ لگے رہیں باتیں نہیں بنائیں کام کریں جو کام کریں وہی وہ کہیں اگر کہیں دشمنوں کے ساتھ سفارائی ہو مقابلہ ہو جائے تو سیشا پلائی دیوار کی طرح رہیں اپنے ہی دوستوں کو بطور نہ کریں چونکہ ان کے اعمال کا وہی اظہار ہوگا جو یہ کر رہے ہوں گے اس لیے ان کے عمل میں اور اس کے اظہار میں فرق نہیں آئے گا اس طرح سے یہ وہ کون ہوگی جو کریں گے سو کہیں گے لوگ اس سے یہ سمجھتے رہے ہیں کہ جو کہہ دیتے ہیں وہ کر گزرے ہوتے ہیں یہ مانا ہے اس یہ کا یہ کیریکٹر کا پارٹ ہونا چاہیے کہ انسان اس کے اندر پلاننگ تو آتی ہے کہ یہ کریں گے دوسروں کی پلاننگ یہ کہی یوری دونوں ان کے متعلق کہا کہ وہ اپنے پروپگنڈا سے اسلام کے نور کو بجا دینا چاہتے ہیں ان کے ہاں ہے مسلمانوں کے یہاں پر پکنڈا نہیں یہ عمل پیور خالص عمل کا اظہار ہے اور کہا کہ تم وہ بات کہو ہی نہیں جو کرتے نہیں یہ نہیں کہ تم وہ بات جو کہتے ہو وہ کر کے دکھاؤ ذرا مختلف ہے یہ بات کہ جو کرتے ہو وہی وہ کہو جیسے کائنات کی ہر چیز اس کے اندر اس کا قانون اس کا عمل چھپا ہوا ہے جب آپ اس کو چھیڑتے ہیں تو وہی وہ عمل کا اظہار کرتی ہے اسے اس کی تصویر کہا ہے تمہاری تصویر بھی یہ ہے کہ جب تم اپنے پریکٹیکل معاملات میں ایمان کا اظہار کرو تو تب پتہ چلے کہ صاحب ایمان ہے امن پہلے ہے کہنا بعد میں عمل پہلے ہے کہنا بعد میں. میں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے سورہ صف کی آخری آیت <تصف> تک <تصف> عادت تکول <تصف> ہے